Ya Ali Ya میرے مالا مالا میرے مالا مالا مالا مالا مالا مالا حیدہ مالا مالا مالا میری دھڑکن سے میری سانسوں سے میرے لہجے سے میری باتوں سے میرا خون کے ہر ایک قطرے سے بس ایک صدا یہ آتی ہے علی علی یارے اگر تھرا نداشتا اگر شناختم شاہ مردا شیر ازدا کو مرد لالی لا اللہ لیلا سیف اللہ ظلم سیف اللہ ذوال سیف اللہ ذلف چلتی ہے اسی نام سے سانسوں کی روانی ہے سی نام سے سانسوں کی روانی <دور> فانی ہے جہاں اور جو ہے لافانی لا لا بلی ہس للی ہس علی حسط علی علی اللہ علی مومن پہ تجھے رب نے اتارا کون علی, علی, علی ہے تو یہ بتا ہم کو خدا را یا لی, کیا حقیقت ہے تیری اے میرے مولا علی، اے میرے مولا علی، نے کہا بلو نے کہا بلی ان کہا سدی ان بلی اللہ ہری ہنس حس علی, حس علی حس علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان حکم ازدا سے تیرے کشک کو پا کر مالا علی, راج کرتا ہے تیرے در کا گدا کر مالا جو علی کا نا ہوا وہ کسی کا نا ہوا خدا نفلی ہری انفلی اللہ کون علی وہ علی جو حبل اللہ متین ہے وہ علی جو مصطفیٰ کے قلب کا مکین ہے وہ علی جو لنگر آسمان و زمین ہے وہ علی جو کائنات میں سب سے حسین ہے حس یہ حقیقت بھی ہے تاریخ کے سینے پہ رقم علیہ, علی, علی, علی دوش سرکار پہ سرکار کے دیکھے جو قدم آسماسوم اٹھا تھی خلق خدا دی خدا, اے خدا اے قمر کے خدا کے کمرا راسی کے پدرا پوچھا تیرا گھر کے نظر فرمان محمد کہ سب کا مالا بلی علی ان فلی اللہ علی ان دیب دیتی ہے تجھے تیری بڑائی نکری راز جسے بھی تیری آئی آلی اس کی ٹھوکر میں جہاں والی کانوں مکان والی کانو مکان میں جناب مسجود زمان جس کا عزت اللہ بھی تو وج اللہ بھی تو اسد اللہ جم اللہ کابت اللہ بھی تو حیبت اللہ بھی تو قدرت اللہ بھی تو غیرت اللہ جرت اللہ سورت اللہ تیرے منکر پہ خدا و اندجلی کی لعنت علی، فاطمہ زہرہ و حسنین و نبی کی لعنت دشمن شیر خدا سزا میری دوست ہے سزا ہے نہ جات کے شراب ترا سب ہے میرے دل پہ لکھا علی علی علی انفلی اللہ علی انفلی اللہ علی ان تم سے راضی ہے علی اختر و عرفان ازار چرچا دونوں کا برابر ہے سر عرش حق زہرا کی قسم یہ صدا اور قلم یہ سدا اور قلم ہے تیری عطا سے جدا ہم تجھ پہ فدا سے خدا ہم عاشق حیدر ہے, ہے ہمارا نا رہے گا بجے خدا لومن رش عفان رہے گا فرش ازان جو بھی تھا جو بھی ہے جو ہوگا وہ فانی ہے مگر رہے گا